اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سننے والا ہوں